السلام علیکم و رحمۃ آپ سے ایک یہ سوال پوچھنا تھا کہ کافی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن میں علماء کرام کا اخلاف ہوتا ہے جس طرح پرفیوم کا مسئلہ ہے کہ کافی علماء کرام نے کہا ہے کہ پرفیوم آپ یوز کر سکتے ہیں اور کافیوں نے اس کا منع فرمایا ہے تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں پہ علماء کرام میں اختلاف ہو تو ایسا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کریں اس کی فیس بلا سرما دے جی فضلے بھائی جیسا آپ نے خود ہی بیان کر دیا علما کا اختلاف ہے تو جہاں علما کا اختلاف ہو وہاں بچنا بہتر ہوتا ہے اختلاف علما سے بچنا بہتر ہوتا ہے جب عطر موجود ہے یا تو ہو کہ اس کا کوئی متبادل, متبادل بھی نہیں ہے مجبوری ہے مجبوری بھی کوئی نہیں متبادل بھی اس سے اچھا موجود ہے عطر ہر قسم کا ملتا ہے سنت بھی ہے تو اس میں الکوہل تو کہتے ہیں سبھی لوگ پرفیوم میں ہے جس پرفیوم میں الکوہل نہیں ہے وہ تو جائز ہے جس میں الکوہل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے شراب پینے والا پلانے والا اٹھانے والا رکھنے والا تو سارے سارے گناہگار ہیں اب وہ پرفیوم میں شراب ہے اٹھایا جا رہا ہے رکھا جا رہا ہے بھی آرام ہے رکھنا بھی آرام ہے،, ہے اٹھانا بھی آرام ہے تو لہٰذا بچنا ہی بہتر ہے لما کا اختلاف ہے تو پھر بھی جو اختلاف ہے اس سے بھی اختلاف علماء سے نکل جانا جو ہے وہ بہتر ہے اس لیے مناسب یہی ہے کہ جس میں الکوہل ہو اس کو تو کبھی بھی نہ لگائیں اور جس میں الکوہل نہیں ہے اس کو لگا سکتے ہیں جی خبیب رضا بھائی